چوکے عشق چمن ساریا پھر وہی دریائے سم کا کنارہ ہے اور وہی دونوں جانب لداخ کے اونچے مگر بنجر اور سنگلاخ پہاڑ جن کے دامن میں ہر طرف پتھر بکھرے ہوئے ہیں گھاس کا ایک تن کا بھی نظر نہیں آتا لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر اتر کر اس کا نظارہ کرنا مشکل ہو تو جا کر لداخ کی زمین دیکھ لو میں لدداخ گیا تو مگر چاند جیسی زمین نہیں بلکہ چاندی جیسا پانی دیکھتے سرحد پار تبت کے علاقے میں کیلاش کی پہاڑیوں سے نکل کر دریائے سندھ یہاں آ گیا ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ پہنچا ہوں جو دیکھنے میں دریائے سندھ کے کنارے لیکن حقیقت میں ایک پہاڑی نالے کے کنارے آباد ہے دریا بہت نیچے گھاٹی میں ہے اور یہ نالا جا کر اس میں گر رہا ہے یہاں کچھ کھیت لگے ہیں کچھ درخت اگے ہیں جنہیں وہ دریا نہیں یہ نالا سراب کر رہا ہے انہیں کے بیچ پانچ دس کچے گھر دے ہیں اور اونچائی پر بھیڑ بکریوں کا ایک فارم ہے اور وہیں کوئی چرواہ گا رہا ہے یہ لداخ میں وہ جگہ ہے کہ مجھ جیسے غیر ملکیوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اپنا سفر یہیں سے شروع کروں گا اور پانی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پہاڑوں پر چڑھتا وادیوں میں اترتا میدانوں میں دوڑتا وہاں تک جاؤں گا جہاں تک یہ دریا جاتا ہے تو آئیے لداخ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں چلیں دیکھیں اس میں کون لوگ رہتے ہیں کیسی زندگی گزارتے ہیں ہمارے اس دریا کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور ساری دنیا سے کٹ کر رہنے والے یہ لوگ زبان کون سی بولتے ہیں آئیے گا چلے آپ لوگوں کے گاؤں کا کیا نام ہے یہ لداخ میں ہے آپ سب اسی گاؤں میں رہتے ہیں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکول آپ لوگ یہاں کھیتی باڑی کرتے کھڑکی کا کام کرتا ہے سب تو آپ جو تھوڑا بہت اگاتے ہیں کیا چیز اگاتے ہیں جو اور کچھ مویشی بھی پالتے ہیں آپ کچھ جانور پالتے ہیں کون سے جانور پالتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں ان کا سکول کہاں ہے اوپر ہی ہے کتنے بچے ہیں اس سکول میں بس دس پندرہ بچے ہیں اور ایک کوئی ماسٹر ہے دو ماسٹر ہیں تو یہ تو بہت تھوڑے بچے ہیں اس میں زیادہ بچے کیوں نہیں آتے ہیں یہ جو چھوٹی سی بچی آ رہی ہے یہ کس کی بچی ہے ان کی بچی ہے یہ اچھا یہ بڑی ہو جائے گی تو یہ بھی آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے سکل کا نام ہے آپ کے بچے جب پڑھ لکھ کر بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ کیا کریں گے کچھ سوچا ہے آپ نے طرف نوکری یہاں اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی کو چوٹ لگ جائے تو علاج کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لے جانا پڑتا ہے غریب میں کوئی اسپتال نہیں یہ بتائیے کہ ادھر لیہ میں تو اب بڑی ترقی ہوئی ہے بہت پیسہ آ گیا ہے لوگوں کے پاس اچھے گھر بن گئے ہیں اچھے کپڑے پہنے لئے آپ کے گاؤں کا کیا حال ہے ہم لوگ چھوٹا کون دیکھے گا اوپر سے کوئی دکھنے والا نہیں ہے جب کوئی چیز آ جائے گا تو بس نیچے سے ختم ہو ہم لوگوں کا تو کوئی چارا نو نہیں پہنچتے جی ایسے تو پبلک پبلک لدخ تمام کے لیے آتے ہیں نیچے سے تو ہم لوگوں کا پوچھنے والا دینے والا کوئی نہیں جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام تو ٹنڈو ہے آپ کا کیا نام ہے سرنگ سمتل اب سوال یہ ہے کہ ان غریب کسانوں کو کتنا فیص پہ یہ لوگ اس دریا سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس سے کتنے واقف ہیں آئیے ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ اس دریا کا کیا نام ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ دریا پھر بہتا ہوا کہاں تک جاتا ہے یہ آتا ہے جی وہ کنگری بولتا ہے اسی آتا ہے جی جاتا ہے پتا نہیں ہے جی مگر یہ دریا تو آپ کے بہت قریب ہے اور یہاں ہریالی بہت کم ہے کیوں یہ پانی پانی جاتا ہے دریا کا پانی کا ہم لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نیچے سے چلا جاتا ہم لوگ اوپر رہ جاتے دریا ہے لیکن بیکار بیکار ہے ہے یہ اس میں دریا میں باڑھ آتی ہوگی تو آپ کے گھروں تک پانی آتا ہے یہاں تک گھر تک تو نہیں آتا ہے یہ کھیتی ویتی نقصان کر دیتا ہے بہت بڑھے گا تو کھتی لے جاتے سامنے لگا ہوئے تو کہ نقصان تو بہت کرتے ہیں جو نیچے میدانوں میں جا کر, کر کروڑوں کو زندگی عطا کرے گا یہاں بلندیوں پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سے ہمیں نقصان تو ہے فائدہ کچھ نہیں اپشی سے ذرا اوپر بھیڑوں اور بکریوں کا سرکاری فارم ہے ان سے پشمینہ حاصل ہوتا ہے وہی نرم اور ملائم اون کے سری نگر میں جس کی ایک ایک سادہ اور معمولی شال بارہ ہزار روپے کی دیکھی تھی میں نے میں فارم میں پہنچا تو اسی چرواہے کے پاس جو ابھی ان پتھریلی زمینوں میں نغموں کی فصلیں اگا رہا تھا اس کا نام محمد علی خان تھا سیدھا سادہ بھولا تمیزدار اور ہر بات میں سر سر کا اضافہ کرنے والا محمد علی خان نے مجھے پشمینے کی بکریوں کے بارے میں بہت کچھ بتایا اس فارم میں سات سو بکریاں ہیں سال میں ایک بار ان کے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے اور کنگھی میں پھنس کر جو ملائم بال اترتے ہیں وہی رئیسوں کی شالوں سویٹروں جرابوں اور دستانوں میں ڈھل جاتے ہیں ایک ایک بکری سے دو سو سے لے کر پانچ سو گرام تک پشمینہ اترتا ہے اور یہ بکریاں بس یہیں اتنے اونچے علاقوں میں ہوتی ہیں نیچے میدانوں میں نہیں ہوتی چونکہ قیمتی ہوتی ہیں اس لیے ان کی نگرانی کے لیے چرواہے رکھے جاتے ہیں وہ نہ ہوں تو پہاڑوں سے اترنے والے بھیڑیے انہیں کھا جائیں. ان کی حفاظت کرتے کرتے چرواہوں کو ان سے لگاؤ تو ضرور ہوتا ہوگا اور یہ خود بھی اپنے چھوٹے چھوٹے دلوں میں اپنے ان نگہبانوں کے لیے وہ جذبے ضرور محسوس کرتی ہوں گی جن کا ان کے یہاں کوئی نام نہ ہوگا بس یہ کہ ان میں کوئی تسن نہ ہوگا کوئی بناوٹ نہ ہوگی کوئی غرض نہ ہوگی میں ان کے دلوں میں تو نہ جھانک سکا البتہ محمد علی خان سے باتیں کرتے کرتے باتوں کا رخ ادھر کو ایک بار موڑا ضرور ابھی ابھی ان کا گانا سنا تھا میں نے پوچھا کہ جب آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے وہاں اوپر چراہ گاہ میں لے جاتے ہیں تو وہاں اکیلے میں گاتے ہیں کبھی جی اکیلے میں بھی گاتے ہیں سر اور مل کے بھی گاتے مل کے بھی گاتے ہیں سر اور اگر پیچھے کبھی کبھار ہمیں دکھ ہوتے ہیں مطلب یہ غم ہوتے ہیں اس وقت ہم نے آگے پیچھے لڑکیوں کے ساتھ بھی گاتے ہیں سر آپ جو یہ بھیڑیں آپ پالتے ہیں چرانے ان سے تو آپ کو بہت محبت ہو جاتی ہوگی جی سر ہمیں بہت بچوں کی طرح ان کو صبح سویرے ہم نے یہ ان کو گھاس ڈالتے ہیں سر اور دن کو ہم نے وہاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں سر اور صبح شام صبح شام ان کی ہم نے شاڈوں کو صاف کرتے ہیں سر اور اچھی طرح سے ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں سر اور پانی بھی پلاتے ہیں سر ان کو پہچانتے ہیں آپ ان کے کوئی نام وغیرہ بھی رکھتے ہیں کبھی نہیں ان کا ہم نے نام ایسے رکھے ہیں جب ان کی کانوں پر الگ الگ نمبر لگاتے ہیں سر ان کے نمبر سے ہم پتہ چلتے ہیں کہ فلانا بکری کمزور ہے فلانا بکری اچھا ہے اسی سے ہم پتہ چلتے ہیں سر آپ تو اپنے بھیڑ بکریوں سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے کرتی ہیں وہ آپ کو پہچانتی ہیں وہ ہمیں بہت پہچانتے ہیں جہاں ہمیں وہ کہیں پا... یہ اس طرح بڑے بڑے پہاڑوں پر جاتے ہیں تو ہم نے اس کو بلائے گا تو فلانا نمبر کے حساب سے ہم بلائے گا تو وہ واپس بھی آتے ہیں جب اور وہ خود ہی ہم میرا ہمارا آواز سنے گا تو وہ اندر سے چلانے شروع کرتے ہیں سر اس لیے ہم, وہ لوگ ہم, ہم سے بہت پیار کرتے ہیں سر میں دریائے سندھ کے ایک کنارے پر یہ سادہ لوہ چرواہا مجھ کر رہا تھا اور دوسرے کنارے پر فوجی ٹینک گولے داغنے کی مشق کر رہے تھے ہر بار جب گولے پھٹتے تھے میں گھبرا کر ادھر دیکھتا تھا مگر فارم میں پلنے والے چھوٹے چھوٹے میم نے آنکھیں موندے سوتے رہتے اور کبھی سر اٹھا کے بھی نہ دیکھتے میں تو ٹھہرا اجنبی وہ تو پیدا اسی شور میں ہوئے ہوں گئے نئے زمانے کے یہ نئے شور آئے تو پرانے وقتوں کے سکھ چین جاتے رہے وہ قدریں وہ روایتیں وہ شعور وہ احساس ان سب کو نئی تہذیب نگل گئی یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ بات اس روز لداخ کے ایک بزرگ کلونگ رگزی ننگل صاحب نے کہی تھی وہ لیہ کے قدیم باشندے سٹیزن کونسل کے صدر صاحب عزت اور صاحب حیثیت انسان ہیں لیہ میں ایک بڑے احاطے میں کشادہ مکان تھا ان کا بہت اچھے فرنیچر قالینوں اور آرائشی ساز و سامان سے مزین کلونگ رگزی ننگل صاحب جتنی اچھی باتیں کر رہے تھے اتنی ہی اچھی اردو بھی بول رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ پرانے زمانے میں جب سری نگر سے آپ کے لداخ تک پہنچنے میں سولہ دن لگتے تھے اور نئی تہذیب کو اٹھا کر یہاں لانے والے خچر اور ٹٹو ابھی ناپید تھے اس زمانے میں لداخ کے لوگ کیسے ہوتے تھے پرانے زمانے میں لوگ سیدھا سادہ ایک دوسرے کا محبت مذہب کو کوئی نام اور نشان ان کے زبان پر نہیں ہوتے تھے اگر بدھسٹ ہے تو وہ مندر میں جا کر پوجا کریں گے اور مسلم ہوتے تو وہ مسجد میں جا کر پوجا کریں گے ویسے بیٹھنے کھانے پینے کا رواج جو ہے وہ ہر ایک کا ایک جیسے طریقے تھے لیکن زمانہ آپ ترقی کا زمانہ آ گیا ہے دنیا کے ہر ایک جگہ سے لوگ یہاں پہنچے ہیں لیکن آپ حالات یہ ہو رہا ہے کہ آج کل مذہب جو ہے وہ ہر ایک نے مذہب کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اچھا یہ بتائیے کہ تہذیب کیسی تھی قدریں کیسی تھیں لوگ ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے تھے پہلے زمانے میں پہلے زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ نالے سے کوئی پانی آ رہا ہو تو ہر ایک مذہب کے لوگ ہمیں حیرات کرتے تھے کہ اس پانی میں آپ لوگ ہاتھ نہ ڈال نیچے پانی پینے والا ہوگا تو ہم بچپن میں کوئی بھی بچہ کوئی بھی آدمی پانی دوسری جگہ یہ کسی برتن میں لے جا کر سوکھے زمین کے اوپر پیزا تھا اور وہاں پر ہاتھ دوتے تھے اس وقت اسی نالے میں آپ پیشاب کرنا شروع کر دیا یہ تھا اور راستے پر کوئی پتھر اگر وہاں راہ ہو تو کسی کو ٹھوکر لگ جائیں گے یہ ہر ایک مذہب میں یہ ہدایت تھا کہ راستے کو صاف کرتے چلے لیکن اس وقت راستہ کو بگاڑتے جاتے زمانہ یہ حالت ہے اب یہ بتائیے کہ تجارتی مال کیسے آتا جاتا تھا سودے کیسے طے ہوتے تھے اور لین کیوں کر ہوتا تھا اب وہاں ہم مثال ایکٹیبٹ کی طرف جاتے تھے تو مثال گرسے کرگے وغیرہ تو ہمارا ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ زبانی ہوتے تھے اس بغیر لکھا پڑی تو ہوتے نہیں مثال کے طور پر جان پہچان تو ہوتی ہی ان کے ساتھ تو ہم نے کرنا ہی ہے لیکن آپ دیکھ لیجیے یہ ایک حیران کن بات ہے کہ ایک آدمی یعنی ایک میدان میں دو آدمی مل جاتے ہیں وہاں سے گھوڑے پر سوار روک کر وہاں سے آ رہے ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے کہتے ہیں سودا لینے پھر اسے سودے کا بعد ہو رہا ہوتے ہیں تو اس کے بعد فاصلہ ہوتے ہیں ہم دونوں کے سال کے لیے سودا کریں گے تو دونوں وہاں گھوڑے سے اتار کر باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے سال ہم کو اتنا آٹا چاہیے اتنا خوبانی چاہیے اتنا کپڑا چاہیے تو ہم اتنا اون دے دیں گے اتنا توثہ دیں گے اتنا پشمینہ گے اس وقت ہم دونوں کا وہاں زبانی ایک ایگریمنٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں ہم دونوں مل کر دوسرے سال کے لیے جس حساب سے ہم نے سونا کیا لکڑی لیتے ہیں دونوں کے ہاتھ میں وہ کاٹ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں سوکھی سوکھی لکڑی تاکہ ہمارا یہ ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ تم دونوں میں آپس میں نہیں بنا تو کسی نے بےمانی کیا ہے تو اس کے بعد اس سوکھی لکڑی کی طرح تم مر جائیں گے یہ اس کے بعد ہم وہ دونوں اتار کر وہاں تھوڑا سا اینک چائے پی لیتے وہ اپنے طرف جاتے ہم دوسرے سال وہ پورا ہو جاتے ہیں تارک میں ایسا کوئی چیز نہیں دیکھا ہے کہ یہ ایگریمنٹ کسی وقت بھی یہ توڑ گیا ایسا کوئی ہمیں نہیں واقعی کیسی عجب زندگی ہوتی ہوگی ان دنوں میں لداخ کے جاڑوں کو تصور کر سکتا ہوں ہر چیز جم جاتی ہوگی مگر زندگی پھر بھی رواں دواں رہتی ہوگی ہاں یہ تصور کرنے میں مجھے دشواری ہو رہی ہے کہ پرانے وقتوں میں یہاں لداخ میں سنگھے دریا کی سوادی میں لوگ قیامت کی سردی میں اپنے دن اور اپنی راتیں کیسے گزارتے ہوں گے اس وقت تو کوئی کام تو ہوتے نہیں تو اس وقت ہر ایک لڑکیاں اپنا پٹو بنانے میں لگے رہتے تھے تو مردیں دری وغیرہ بنانے میں وہ تھاگہ کارتے رہتے تھے تو اس میں سردیوں میں رات لمبی تو کام ہے نہیں تو ہاں گاؤں سے کوئی آدمی ہوتے ہیں اچھے خاصے ان کو یہ پہلے زمانے کا کوئی کہانی وغیرہ وہ سناتے رہتے ہیں تو اسی طرح کوئی ایک ہفتہ میرے پاس ہوگا دوسرے ہفتہ دوسرے گھر میں ہوگا تیسرے ہفتہ اس طرح چلتے رہتے ہیں کیسے سناتے تھے وہ کہانی صرف کہانی کیسے رہتے تھے یا کچھ اور بھی کرتے تھے کہانی بھی سناتے تھے اور کچھ گانے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے اور یہ لوگ جو پرانے جو کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں بھی جو جو جو جو جو جو ساکی ساقی گل پزر کو That's a